من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمات اشتدت به الزيخ في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إي يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيزه مثال ان لوگوں کے اعمال کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے خاک کی طرح راگ کی طرح ہے جس پر جس چلے, چلے تیز, تیز آندھی, آندھی اور اس کو اڑا کے لے جائے لا لاق مما کسب والا شعیق یہ کسی چیز کے اوپر بھی اس کو جو کرتے رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے لال قہو زلال البحید یہ بہت دور کی گمراہی ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکمت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے اگر اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق کو لے آئے کا اللہ بزیز یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وبا رضول سارے کے سارے لوگ میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے فکال کمزور لوگ اپنے ان بڑوں کو کہیں گے جن کی بات مان کے گمراہ ہوئی تھے انا کم نالکم تبا ہم تو بھائی تمہارے پیروکار تھے کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑی بہت کمی کر سکتے ہو ہمارے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے وہ جواب میں وہ وڈیرے ان کو کہیں گے ندا اللہ حدینہ اگر اللہ ہم کو عدیت دیتا تو ہم بھی تم کو عدیت کی باتیں کرتے صوا لینا جزینا ہم صبر نا میں محیث برابر ہے ہمارے لیے کہ ہم چیخو پکار کریں یا صبر کریں جہنم کے عذاب جب ہو رہا ہے تو جہنم کے عذاب سے مالنا من محیث ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ کفار لوگ جو کہیں گے اپنے پیغمبروں کو کہ تمہیں ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے یا تم اپنے ہمارے کوئی ہمارے ساتھ مذہب میں شریک ہو جاؤ پھر بچ سکتے ہو اس پر اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ ان کو ہم تباہ کریں گے ہلاک کریں گے دنیا کے لحاظ سے بھی جیسے بہت ساری قوموں پر عذاب آیا اور آخرت کے حساب لحاظ سے ان کے لیے جہنم ہے اور یہ پیپ والا پانی ہے اور یعنی آخرت کے لحاظ سے سخت عذاب ہے کفار کا کل کے سبق میں یہ بات ہوئی کہ ہر طرف سے اس کافر کو عذاب نظر آ رہا ہوگا لو تم ان کل مکان وہ ہر طرف سے موت اس کو آ رہی ہے یعنی موت کی طرح کی سختی اس کے اوپر آ رہی ہے میت موت تو نہیں ہوگی آخرت میں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہو دمبے کی شکل میں موت نام کی ایک مثالی شکل اللہ تعالیٰ کے ہاں بنائی جائے گی اور پھر اور اعلان ہوگا کہ یہ موت ختم کی جا رہی ہے جو جنتی یہ ہے جنت میں ہمیشہ رہیں گے جو جہنمی ہے وہ سزا کے لحاظ سے ہوں گے موت نہیں آئے گی کسی پر روما ہوا بے میت کفار کی بات میں یہاں کل اس جگہ پر بات کر رہا تھا کہ ہر گناہ کا عذاب الگ الگ, الگ ہے تو پھر کفار کے کفر کا گنا ان کے شرک کا گناہ یا ان کے ظلم کا گناہ زیادتی دھوکہ یا اور شراب کباب جو ان کے گناہ ہیں وہ مختلف طرح کے عذاب کو یہ کہا ہے وہ یاتی ہل مو تو مکان کہ جس جس طرح کا گناہ جیسے کہ ثواب کے لیے صورت مثالی ہے کہ ذکر و اذکار کا ثواب یہ ہے کہ آخرت میں درخت لگتے ہیں باغات لگتے ہیں اور نوافل کی شکل یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہوتی ہیں صدقات و خیرات کی صورت یہ ہے بڑے بڑے باغات بنتے ہیں جس طرح نیکیوں کے مختلف صورت مثالی ہی ہے جو آخرت میں نیک لوگوں وہ انعامات کی شکل میں دی جائے گی ایسی ہی گناہوں کی بھی صورت مثال ہے کہ ایک شخص ہے وہ شرابی کبابی ہے تو اس کے لحاظ سے اس پر سزا ہے دوسرا گناہ ہے تو اس لحاظ سے کافر ایسے ہوں گے کہ اس ایک ہی وقت میں ان کے اوپر مختلف طرح کے عذاب امنڈ آئیں گے منکل مکان ہر طرح کے ان کے گناہ ہیں آج بھی کفار کی بات کہ ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ کفار تو جی بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں رفائی تنظیمیں بھی ان کی ہے وغیرہ وغیرہ جو باد نظر سر سری سفر کر رہے ہوتے ہیں نا دنیا والے لوگ कर سری سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سر سری چیز کو دیکھ کے فیصلہ کر سک کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی تعریف بھول کے انگریزوں کی تعریف شروع کر دیتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑا ان کا ہر رفعی انتظام بھی جو ہمارے ملکوں کے ساتھ متعلق ہے اس کے اندر کوئی ان کی پیغام اور ترتیب اور کچھ فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کیوں ویسے تو ہمارے اگر اتنی خیرخواہ ہیں تو جو ان سے قرضہ لیے جاتے ہیں اس کے اوپر سود کیوں ڈالتے ہیں وہی خیرخواہ ہی کریں جتنا قرضہ ہے اتنا ہی واپس لیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں مختلف طرح کے کچھ بیو کو کچھ اس طرح کے وہ ملازم رکھتے ہیں فائدے دیتے ہیں اور یہ پولیو کے قطرے ہیں یا فلاں ہیں یہ چیز ان کے ماتحت ان کے کوئی پالیسیاں پروگرام ہیں اور کسی عطا کو کامیاب ہیں کہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں یا پیسے کے لحاظ سے لوگ کمزور ہیں تو ان کے ایمان کو اس طریقے سے خریدا جاتا ہے کہیں کہیں دیہاتوں میں سلائی مشینیں تقسیم ہو رہی ہیں کبھی کیا ہو رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ پھر پیغام بھی ہوتا ہے اور لوگ پھر متاثر ہوتے ہیں پھر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ کافر تو بڑے اچھے لوگ ہیں دیوار کیا گری تھی میرے کچے لوگوں نے میرے سہن میں رستے بنا لیے کہ ہماری غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کفار اور اس طریقے سے وہ پھر اسلام سے دور کرتے ہیں بیا بناتے ہیں تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کافر لوگ تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں اسپتال بناتے ہیں رفاہی کام اور بھی کرتے رہتے ہیں تو ان کے ان نیکیوں کا کیا ہوگا اس کا جواب قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ نیکی کا جو اصل پھل ہے اس کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے کافر کے پاس ایمان نہیں ہے لہذا اس کو نیکی کا جو سمرہ آخرت کے لحاظ سے جو ایمان والوں کو ملتا ہے وہ کافر کو تو نہیں ملے گا کہ نیکی کا آخرت میں جو ملتا ہے وہ اس کی شرط ہے ایمان ایمان نہیں ہے لیکن ان کی نیکیاں تو ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں کئی جگہوں میں اسپتال ہیں کوئی بلال احمر ہے کوئی ریڈ کراس ہے کوئی فلان ہے کوئی فلان ہے اس طریقے سے کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہے پھر ان نیکیاں یہ کہاں جائیں گی اس کا جواب آپ مجید نے یہاں پہ دیا ہے کہ ان کا مقصد ایک ظاہری دنیاوی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھلائی کر کے کوئی مقصد ہے اس کا اور اگر کوئی مقصد نہیں تو شہرت تو ہے کہ ہماری تنظیم کی واہ ہو جائے یہ تو بہت بڑے کام کرتی ہے اس طرح تو جب شہرت مقصد تھی تو شہرت انہیں دنیا میں دی جا چکی ہے کوئی کافر بھی کوئی نیکی کرتا ہے جو حقوق اللہ حقوق العباد سے متعلق ہے حقوق اللہ تو وہ یعنی انسانی خدمت کے اعتبار سے جو کافر ایک اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے مشہور واقعہ ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے ایک مسلمان کے موت کا واقعہ اور ایک کافر کی موت کا واقعہ کہ کافر جب مرنے لگا تو اس کے دل نے چاہا کہ میں مچھلی کھاؤں تو اس کے گھر میں دریا تالاب تھا لیکن مچھلی نہیں تھی اللہ نے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ, کہ کہیں سے مچھلی پکڑ کے اس کافر کے تالاب میں ڈال دو اس کے مچھلی کھانے کا دل چاہ رہے وہ جیسے ڈالی گئی انہوں نے دیکھی مچھلیاں تو اندر پھر رہی ہیں تالاب میں پکڑی ہیں تل کے اس کافر کو دی اور اس کے بعد وہ مر گئے ایک مسلمان کے دل نے چاہا جو مرنے والا تھا کہ زیتون کا تیل کھانے کا دل چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی الماری کے اندر زیتون کا تیل کی شیشی پڑی ہے اس کو جھٹکا لگا اور ٹوٹ جائے تاکہ تیل سارا ضائع ہو جائے اور یہ مسلمان کھا نہ سکے بارہ فرشتوں نے تو ایسا کر دیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جب موقع ملا تو اللہ سے درخواست کی کہ اللہ پاک حکمت سمجھ میں نہیں آئی آپ تو حکیم ہیں کہ کافر کے دل نے چاہا مچھلی کھانا تو اس کے تالاب میں نہیں تھی تو آپ نے حکم دیا سمندر سے مچھلی تلاش کر کے اس کے تالاب میں ڈالو وہ کھا لے اور مسلمان کے دل نے چاہا کہ زیتون کا تیل کھاؤں اور اس کی الماری میں پڑا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو گرا دو اور یہ ٹوٹ جائے تاکہ یہ کھا نہ سکے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان پر بھی فیصلہ ہو چکا تھا موت کا اور اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو چکا تھا موت کا تو مسلمان کا وہ تیل گرا دیا وہ صبر کرے گا تو مزید اس کو آخرت میں ادھر اور عطا کریں گے موت تو آنے والی تھی کافر کی کوئی نیکی ہمارے پاس تھی اور اصول ہمارا یہ ہے کہ کافر کو اس کی نیکی کا سلا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں تو اس باقی تھا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی مچھلی کھانے کی ہم نے اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دے دیا ہے تو بات یہ ہوئی کہ کافر لوگوں کا مقصد شہرت ہوتی ہے یا کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہو جو وہ ذہنی طور پر نیکیوں کے کام یہ کرتے بھی ہیں تو وہ اس کا بدلا ان کو دنیا میں شہرت کی شکل میں یا رزق کے اضافے کی شکل میں یا ان کو زہری عزت کے لحاظ سے وہ دے دیا جاتا ہے آخرت کے لحاظ سے ان کی نیکیوں کی مثال کیا ہے مسلزین مثال کافروں کے امال کی راگ کی طرح ہے سراب کہیں پڑی ہو اور تیز ہوا چلے تو زہر ہے کہ راگ ساری اور گئی یعنی راگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کوئی اس کا وزن اور کوئی اس کا ٹھوس جسم نہیں ہے کہ وہ باقی رہ سکے بس ان کے امال ایسے ہیں آخرت کے اعتبار سے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں یومن آصف سخت تیز ہوا والے دن جو تیز ہوا چلے اور ان کے وہ راگ کو اڑا کے لے جائے ایسے ان کے امال سارے ہیں آصف, آصف آصف کہتے ہیں تیز ہوا کو ایک لفظ ایک عربی, ایک عربی میں حمزے آصف آصف آصف آصف کے ساتھ آصف آصف, آصف, آصف جو ہے وہ اچھا نام ہے سلیمان کہا تھا نا اپنے ساتھیوں کو ایسا کہ جو میرے مطلب ہے کہ ملکہ بلکی کا تخت جو ہے وہ جلدی سے میرے پاس لے آئے تو طرف افریت من الجن نے کہا کہ ایک سی دیر میں آپ کے پاس وہ تخت لا سکتا ہوں اللہ کے بعد میں لکھا ہے کہ سلمان علیہ السلام کا رشتے دار تھا یا وزیر تھا, تھا، آصف آئین کے ساتھ جو ہے یہ تیز سخت آندھی والی ہوا کے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی یہ اچھا لفظ کو نام رکھنے کے اعتبار سے نہیں ہے آصف ٹھیک ہے آصف نہیں آسم ٹھیک ہے آسم ہے آصم عصمت سے بچانے والا ہر چیز سے ہر آفت سے پریشانی سے بچانے والا آسم آصف نہیں ٹھیک آصف ٹھیک ہے آصم ٹھیک ہے محمد آصف کافی لوگ اپنے عمال کے لحاظ لحاظ جو کچھ, کی آخرت میں برابر بھی ان کو کچھ نہیں اس کا سلا ملے گا اس قدرت بلاشی. نہیں رکھیں گے بلاشی. اور یہ دور کی گمرائی بلاشی. ہے آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان و زمین کو حکمت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے بالحق ایک لفظ جامع مانے ہے اردو میں اس کا ترجمہ دو تین چیزیں ساتھ رکھیں گے تو تب ایک تو یہ ہے کہ زہری حسن اور بناوٹ کے اعتبار سے زمین و آسمان کو جو اللہ نے بنایا ہے زمین و آسمان کی زہری حسن کے اعتبار سے بھی بالحق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کوئی غلطی نکال کے دکھائے کہ آسمان یہاں سے یوں ہونا چاہیے تھا آسمان جس انداز میں خوبصورت بن سکتا تھا اللہ نے اس طرح بنایا ہے اور زمین کو برابر, زمین برابر نہیں نشیب و فراز بنایا ہے کہ ایک ہی طرح کے چل پھر کے وہ اگتا جائیں گے کہیں کہ باغات بغا کہیں سیا کہیں پہاڑ کہیں ندی نالے کہیں برف کہیں اس گرم کہیں سر یہ بالحق بالحق کے لفظ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ پاک نے ان چیزوں کو بے مقصد, مقصد پیدا نہیں کیا, نہیں کیا جس کو قرآن مجید نے ماخلت میں ہم نے زمین و آسمان یا مابین اشیاء او کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا کوئی مقصد ہے یہ با مقصد کائنات ہے بے شک, بے شک آپ کی خدمت, خدمت کر رہی ہے یہی اس کا مقصد, مقصد ہے کہ ایک اشرف المخلوق کی وہ خدمت کرے اور وہ کر رہی ہے یہ اس کا مقصد ہے یہ دو باتیں بالحق میں یہ بھی داخل ہے بالحق میں یہ داخل ہے کہ یہ ساری کائنات جو بظاہر ہمیں غیر زیل وقوع نظر آتی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے ان شعور نہیں ہے یہ پہاڑ ہیں یا ندی نالے ہیں یا آسمان زمین ستارے یہ جو چیزیں ہیں بظاہر غیر زرعی اسکول ہیں عقل, نئے نئے عقل, عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے مکلف مخلوق نہیں ہے مکلف انس اور فرشتے ہیں تو ان کو بھی جو پیدا کیا گیا جو غیر زرعی اسکول ہیں یہ اپنے اپنے لحاظ اور حیثیت کے لحاظ سے پرمنشین اللہ ہے سبحانہ و تبارک الحمد ہی ولا کلا تفکون تسبیحہم سر اپنے اپنے سارے کائنات اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے برجوں میں اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا مسرور ہے یہ لفظ بھی بالحق میں داخل ہے فرمایا اگر اللہ چاہے تو میں ختم کر کے نئی مخلوق لا سکتا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اور اللہ نے بہت سارا ایسا کیا میدان حسر میں جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو یہ جو کمزور لوگ جنہوں نے جن کو بڑے لوگوں نے گمراہ کیا تھا اور دین سے دور کیا تھا ان کمزوروں کا اپنے ان وڈیروں کے سامنے اللہ مکالمہ کرائے گا اس مکالمے کا یہاں پر ذکر ہے کہ کمزور لوگ اپنے وڈیروں کو کہیں گے ہم نے تمہاری باتیں مانی تھی تمہارے تابے دار تھے تم نے ہمیں شریعت سے دور کیا تھا پیغمبر کی تعلیم سے دور کیا تھا اب کچھ نہ کچھ ہمیں عذاب سے تو بچاؤ تو وہ جواب کہیں گے کہ ہم تو کچھ عذاب سے نہیں بچا سکتے بس ہمیں جو کچھ ہم تھے ہم بھی وہی آپ کی طرف کرتے رہے ایک عرصے دراز تک لوگ جہنم میں رہیں گے اور چیخ و پکار کرتے رہیں گے پھر خود ہی کہیں گے سیاح عالینا جزینا ہم صبر نہ مالانا محفوظ بلے چیز سنتے رہے کوئی آتا ہی نہیں ہماری چیخ سنتا ہی نہیں بخار کہیں گے یا صبر کرتے رہے تو ہو سکتا ہے صبر کی وجہ سے اللہ اور اللہ کو رحم آ جائے تو ہمیں معاف کر دے صبر کریں یا جزہ فضا کریں ہمیں آج عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے اللہ سمجھنے سے